جب تم نماز کے لیے مناجی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کھیلتے ہیں یعنی اذان کی آواز سن کر اس کی نقلیں اتارتے ہیں تمستر کے لیے اس کے الفاظ بدلتے اور مسق کرتے اور اس پر آوازیں کستے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے یعنی ان کی یہ حرکتیں محض بے عقلی کا نتیجہ ہیں اگر وہ جہالت اور نادانی میں مبتلا نہ ہوتے تو مسلمانوں سے مذہبی اختلاف رکھنے کے باوجود ایسی خفیف حرکات ان سے سرزد نہ ہوتی آخر کون معقول آدمی یہ پسند کر سکتا ہے کہ جب کوئی گروہ خدا کی عبادت کے لیے منادی کرے تو اس کا مذاق اڑایا جائے الحل کی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 ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سواؤ سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں لطیف اشارہ ہے خود یہودیوں کی طرف جن کی اپنی تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ بارہا وہ خدا کے غضب اور اس کی لانت پہ مبتلا ہوئے سب کا قانون توڑنے پر ان کی قوم کے بہت سے لوگوں کی صورتیں مس ہوئی حتیٰ کہ وہ تنزل کی اس انتہا کو پہنچے کہ تاقت کی بندگی تک انہیں نصیب ہوئی بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر تمہاری بے حیائی اور مجرمانہ بے باکی کی کوئی حد بھی ہے کہ خود فسق و فجور اور انتہائی اخلاقی تنزل میں مبتلا ہو اور اگر کوئی دوسرا گروہ خدا پر ایمان لا کر سچی دینداری کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہو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 جو وہ تیار کر رہے ہیں وہ قلت اللہ میں غلول میں قالو بلیہ دہم سو پتہ فکو کئی فیشی دن کے فی روم میں وَأَوْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهَ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا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 عربی محاورے کے مطابق کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخیل ہے عطا اور بخش سے اس کا ہاتھ رکا ہوا ہے پس یہودیوں کے اس قول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ اللہ بخیل ہے چونکہ صدیوں سے یہودی قوم ضلت و نقبت کی حالت میں مبتلا تھی اور اس کی گزشتہ عظمت محض گفسانہ پارینہ بن کر رہ گئی تھی جس کے پھر واپس آنے کا کوئی امکان انہیں نظر نہ آتا تھا اس لیے بالعموم اپنے قومی مصائب پر ماتم کرتے ہوئے اس قوم کے نادان لوگ یہ بےحدہ فقرہ کہا کرتے تھے کہ اللہ خدا تو بخیل ہو گیا اس کے خزانے کا منہ بند ہے ہمیں دینے کے لیے اب اس کے پاس آفات اور مصائب کے سوا اور کچھ نہیں رہا یہ بات کچھ یہودیوں تک ہی محدود نہیں دوسری قوموں کے جوہلا کا بھی یہی حال ہے کہ جب ان پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو خدا کی طرف رجوع کرنے کے بجائے وہ جل جل کر اس قسم کی گستاخانہ باتیں کیا کرتے ہیں باندھے گئے ان کے ہاتھ یعنی بخل میں یہ خود مبتلا ہیں دنیا میں اپنے بخل اور اپنی تنگیلی کے لیے ضرب المثل بن چکے ہیں اور لانت پڑی ان پر اس بکواس کی بدولت جو یہ کرتے ہیں یعنی اس قسم کی گستاخیاں اور تان آمیز باتیں کر کے یہ چاہیں کہ خدا ان پر مہربان ہو جائے اور انیات کی بارش کرنے لگے تو یہ کسی طرح ممکن نہیں بلکہ ان باتوں کا الٹا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خدا کی نظر عنایت سے اور زیادہ محروم اور اس کی رحمت سے اور زیادہ دور ہوتے جاتے ہیں اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے یعنی بجائے اس کے کہ اس کلام کو سن کر وہ کوئی مفید سبق لیتے اپنی غلطیوں اور غلطکاریوں پر متنوع ہو کر ان کی تلافی کرتے اور اپنی گری ہوئی حالت کے اسباب معلوم کر کے اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے ان پر اس کا الٹا اثر یہ ہوا ہے کہ ضد میں آ کر انہوں نے حق و صداقت کی مخالفت شروع کر دی ہے خیر و صلاح کے بھولے ہوئے سبق کو سن کر خود راہ راست پر آنا تو در کنار ان کی الٹی کوشش یہ ہے کہ جو آواز اس سبق کو یاد دلا رہی ہے اسے دبا دیں تاکہ کوئی دوسرا بھی اسے نہ سننے پائے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ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 ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا بائبل کی کتاب اخبار باب 26 اور استثناء باب 28 میں حضرت موسا علیہ السلام کی ایک تقریر نقل کی گئی جس میں انہوں نے بنی اسرائیل کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اگر تم احکام الہی کے ٹھیک ٹھیک پیروی کرو گے تو کس کس طرح اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے جاؤ گے اور اگر کتاب اللہ کو پسے پش ڈال کر نافرمانیاں کرو گے تو کس طرح بلائیں اور مصیبتیں اور تباہیاں ہر طرف سے تم پر ہجوم کریں گی حضرت موس علیہ السلام کی وہ تقریر قرآن کے اس مختصر فقرے کی بہترین تفسیر ہے